أهد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون إذَا مَا جَ أُهَا شَهِدَ عَلَْهٍِ سَمْعْهُم وَأَبَفَابُوهم شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْععهُم وَأَبَفَُهُُمْ وَجُلُودُهُُم بِمَا كَالُوا يَعْمَدُ وَقالَاوا لِجُلُودِهم لِمَ شَهِد علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أبصاركم بس تو وَنَالَهُم قرنا فافزجن لهم فزينوا لهم, لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القون في امم من قد خلت من قبلهم من الجن والال إنهم كانوا خافرين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد معزز سامين حضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پورا حامی مسجدہ کی تفسیر جاری ہے اور آج آیت نمبر انیس سے ہم شروع کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمز ہی ونف ہی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم و یوم یق اعداء النور فہم یو زون یوم یہ کلم ظرف ہے ظرف کی دو قسمیں ہیں ظرف زمان اور ظرف مکان یہ ظرف زمان ہے جس کا تعلق زمانے سے ہے اور ایک ظرف جس کا تعلق جگہ اور مقام سے ہوتا ہے ظرف مکان کہلاتی یہ ظرف زمان ہے اور مفول واقع ہو رہا ہے فعل محضوف کا ارد یوم یاد کرو اس دن کو یاد کرنے کی دعوت یاد و کسی سابقہ واقع کی طرف دی جاتی ہے فنا واقعہ یاد کرو فلاں وقت یاد کرو اور یا کسی آئندہ کے حوالے سے یاد کرنے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی جاتی ہے یہاں قیامت کے تعلق سے یاد کرنے کی دعوت دی گئی کہ آخرت کو فراموش نہ کرو اور اس کو یاد رکھو اور خاص طور پہ یہ مقام جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اور یاد کرو اس دن کو یحشروا اعداء آہدا اللہ علار جس دن اکٹھا کیا جائے گا جمع کیا جائے گا اعداء اللہ اللہ کے دشمنوں کو الا نار آگ کی طرف یہ حشر میں جمع اور اٹھائے جانے کا معنی ہے اٹھائے جائیں گے خبروں سے اور جمع کیے جائیں گے میدان معاشر میں نار آگ کی طرف انہیں آہدہ اللہ اللہ کے آہدہ کو اللہ کے دشمنوں کو یہ آہدہ ادب ان کی جمع ہیں معنی دشمن جو بھی اللہ کے دشمن ہیں انہیں جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا اب اللہ کے دشمن کفار ہیں مشرقین ہیں اور ایسے کلمہ کو جو کلمہ پڑھ لینے کے باوجود شرک کرتے ہیں بدت میں ملوث ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور بالکل واضح بات ہے ایک مشرک اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھاتا پیتا ہے اللہ ہی اس کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے مگر وہ اس کے باوجود مبتلا شرک ہے دوسروں کو پکارنا دوسروں سے استغاثہ کرنا مدد طلب کرنا دوسروں کی عبادت کرنا دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہونا دوسروں کے نام پر قربانی ذبح اور منتیں ماننا قبروں پر دیے جلانا چادریں چڑھانا دھیان و قسم کے شرک ہے یہ لوگ اللہ کے دشمن ہیں دوست نہیں ہے اسی طرح بیدربی انسان ہیں اللہ تعالیٰ کو دن دھاڑے چیلنج کرنے والا دلکارنے والا اس کی غیرت کو دلکارنے والا اللہ تعالیٰ کا دعوی ہے کہ ہم نے دین مکمل کر دیا ہے اور یہ شینہ سان کر کہتا کہ نہیں مکمل نہیں ہوا فلاں کمی تھی فلاں کمی تھی جسے ہمارے بزرگوں نے پورا کیا ہم نے پورا کیا ہمارے باپ دادوں نے پورا کیا المکمل توکم دین رکم اللہ کا دعویٰ ہے کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور عبدظ سے انسان کہتا ہے کہ مکمل کہاں ہوا ہے اس میں فلاں فلاں کمی تھی جس کو ہم نے پورا کیا ہم نے نئے مسائل بنائے اس دین میں داخل کیے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکارنے والے پھر اللہ تعالیٰ شریعت ساز ہے شریعت بنانے والا سب کے لیے لیکن جا کو مشراعدم میں نہایا ہم نے سب کے لیے شریعت بنائی ہے اور یہ کہتا ہے کہ کہاں مسائل اپنی طرف سے بنا کر گھڑ کر دین کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے تو سے بڑا باغی کون ہو سکتا اللہ کا دشمن کون ہو سکتا ہے تو شرک و بدت میں وہ شخص وہ کو کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے کل ہم نے بتایا پچھلے پروگرام میں اللہ تعالیٰ نے مشرق ان کے شرک کو کفر کہا ہے شرک کا مرتکب کافر ہو جاتے یہ بندہ دوست کہاں ہو سکتا ہے اللہ کا دشمن ہے اور ان سارے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن علت ناری آگ کی طرف فارم یوز آڑوں بس وہ الگ الگ کر دیے جائیں گے سب جمع ہوں گے اور پھر الگ الگ گروہوں میں جتھوں میں جہنم میں دھکیلے جائیں گے الگ الگ سے مراد یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی شدت کے بقدر جہنم میں جائیں گے مطلب شرک سے بڑا گناہ ہے تو پہلا نمبر جو پہلی ٹولی جہنم میں داخل ہوگی مشرقین کی ہوگی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا منتقور رض اللہ ملم یہ گناہ بھی شرک شر سے کم نہیں ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا بغیر علم کے اللہ پر باتیں کرنا یہ داخل ہوں گے پھر بےدتی داخل ہوں گے پھر مجرم اپنے جرائم کے بقدر جہنم میں داخل ہوں گے پھر ہم یوز آؤ بس یہ الگ الگ کر دیے جائیں گے اور مختلف جتھوں کی صورت میں ان کو جہنم میں جھونکا جائے گا حتہ اذا ما جا اوہا شاہدہ لہم سمجلود ہوں حتیہ کہ اذا ما جب ہی جب بھی جیسے ہی یہ اضا کے بعد اگر ماں آ جائے تو یہ اضا کے معنی میں تاکید پیدا کر دیتے اضا کا معنی جب اور ماں کا معنی جب بھی جیسے ہی جوں ہی جا آئیں گے وہ اس آگ کے پاس آگ کے پاس جمع کیا جائے گا اور پھر ان کو ڈالا جائے گا جو ہی وہ آگ کے پاس آئیں گے شاہدہ علیہم سمرم تقواہی دیں گے ان پر ان کی کان وہ فارم اور ان کی آنکھیں وجلودم اور ان کی چمڑیاں ان کے خلاف گواہی دیں گے کیونکہ جب وہ جہن میں جھونکے جائیں گے اس وقت بھی وہ انکار کرنے کی کوشش کریں گے ہم تو مشق نہیں تھے بدعتی نہیں تھے بدامالیوں کا انکار کریں گے تو اللہ ان کی زبانیں بند کر دے گا علیم نقطے موالا ان کے منہ بند کر دیں گے زبانیں بند کر دیں گے جو زبانوں سے چلا رہے ہیں ہم تو مشرق نہیں تھے ہم تو گناہگار نہیں تھے گناہوں کا انکار کریں گے اور اللہ انہی کے کانوں کو آنکھوں اور چمڑیوں کو بلوائے گا تم بولو یہ کیسا تھا اپنے گناہوں کا اور جرائم کا انکار کر رہے کہ یہ سچا اچھا ہے اس انکار کرنے میں تو ان کے خلاف گواہی دیں گے سب اور ہم ان کے کان وہ ہم ان کی آنکھیں وہ ان کی چمڑی ہے کان جن کا کام سننا جب دعوت پیش کی جاتی کان اس دعوت کو سنتے اور قبول کرتے ہیں اور آنکھوں کا مانا دیکھنا آنکھیں دیکھتی ہیں اللہ کی نشانیوں کو توحید کی نشانیوں کو قدرت کی نشانیوں کو بندہ آسمانوں کو زمینوں کو دیکھتا ہے پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو اس اللہ کی قدرت پر آش کر اٹھتا ہے کس پورے نظام کا خالد اللہ ہے تو آنکھوں سے جب مشاہدہ کر لیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا اس کی آیات بینات کا تو پھر انکار کی وجہ کوئی نہیں باقی بچتے آنکھوں کی اہمیت ہے مگر اسی آنکھوں کو بھی جو ان کا کردار تھا اس کو ماننے سے انکار کیا کانوں کے کا کردار کو بھی نہیں مانا اب یہی کام رہی آ کے اس کے خلاف گواہی دیں گے اب کوئی انکار کی مجال ہے وہ جلوتوں ان کی چمڑیاں بھی جلود جلد ان کی جمع چمڑیاں ان کی کھال وہ بھی ان کے خلاف گواہی دے گی انسان جو کچھ دنیا میں کرتا اپنے وجود کے لیے اس کھال کے لیے اس کو بنانا سنوارنا خوبصورت کرنا چمکانا یہ بھی کے خلاف بولیں گے گواہی کیا دیں گے بیمار خان یا جو وہ عمل کرتے تھے جو عمل کرتے رہے تو یہ عذاب بلائیں گے عذاب بولیں گے اب انکار کی مجال تو نہیں ہے کوئی تمہارے اپنے آدھا گواہی دے رہے ہیں. کہ تم کیسے تھے تمہارا کردار کیا تھا تمہارا عقیدہ کیا تھا وقال الجلو اور وہ کہیں گے اپنی چمڑیوں کو لِمَا شاہد عَلَيْنَا تم نے کیوں گواہی دی ہمارے خلاف تم تو میری ہو تمہیں بھی جہنم میں جلنا پڑے گا میری طرح تم انکار کر دیتی لما شاہد تم کیوں تم نے گواہی دی علینا ہمارے خلاف وہ اپنے خلاف یہ استفسار نہیں ہے اظہار تعجب ہے تمہارا اس طرح بولنا انکان بول رہے ہیں آنکھیں بول رہی یہ تعجب کی بات ہے نہ چمڑی بول رہی ہے کبھی آزاد بولے ہیں آج تم کیوں بول رہی ہو تو یہ استفار یا سوال نہیں ہے جس کو اس کو جواب چاہیے اظہار تعجب ہے کہ تم کیوں گواہی دے رہی ہو اپنے ہی خلاف کیسے بول رہی ہو کہیں کہ وہ سارے آزاد انتقا نوا ہمیں اللہ نے بلوایا ہے اللہ بھی كل کل جو ہر شہ کو بلاتا ہے اللہ وہ ذات انتقا اس نے بلایا اور قوت گویائی اور نطق پیدا کر دیا کل ہر شہ میں سارے آزاد کہیں گے ہم کیسے بول رہے ہیں اللہ کے بلانے سے بول رہے اللہ نے ہمیں بولنے کی قوت دے دی قدرت دے دی اور ہم بول رہے اب دیکھیں آزاد بول رہے ہیں کیا ان آزا کو قیامت کے دن ہونٹ اور زبان اور حلق دیا جائے گا جس کی مدد سے بولیں گے وہ ایسا کوئی ذکر نہیں اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کلام کروا لے پچھلے درس میں آپ نے سنا آسمانوں نے کلام کیا زمینوں نے کلام کیا عطائی عطا عید آسمان زمین کہہ رہے ہیں ہم بخوشی ہی آ رہے ہیں یہ کلام کیسے کر گئے حالانکہ جماعتات ہیں یہ انتخاب اللہ, اللہ نے بلایا یہ زبان جو چلتی ہے اس میں قوت کوئی اللہ کی عمر سے ہوتی اللہ کی توفیق سے ہوتی چاہے تو نہ بلائے بندے کو گونگا بنا دے بہت سے جانور ہیں جن کی زبانیں ہیں کہ بول پاتے ہیں وہ ہر زیرو کی زبان ہے کیا بولتے ہیں سب صرف انسان بولتے ہے اس لیے اس کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے بولنے والا جانور باقی سارے حیوان حیوان سامت ہیں خاموش جانور تو بولنے والا کس نے اللہ یہ زبان میں ایسی کیا سیشو چیز کہ یہ کلام کر رہی ہاتھ کلام کیوں نہیں کرتے ٹانگیں کلام کیوں نہیں کرتے آنکھیں اور کان کلام کیوں نہیں کرتے اللہ کا امر ہے کیا مطلب کلام کیوں کریں گے اللہ کا امر ہے بولنے والی چیز زبان اس پر اللہ بھور لگا کے بند کر دے گا اب زبان نہیں بول رہے جو بول بولتے نہیں ہیں وہ بول رہے تو اللہ تعالیٰ جس میں چاہے قوت نتک اور قوت گویائی پیدا کر دے دراصل جو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے اس پر لوگ اول فول بکتے رہتے ہیں اس صفت کا انکار کرنے کے لیے اللہ کا کلام کلام لفظی نہیں ہے کلام نفسی اللہ رب العزت ان الفاظ میں کلام نہیں فرماتا کلام نفسی جو اس کے اندر کوئی چیز ہے کوئی بات ہے تو وہ چیز وہ اپنی مخلوق میں ڈالتا ہے مخلوق بولتی کلام نفسی اللہ کلام کیوں نہیں فرماتا اس لیے کہ ماننے کہ اللہ کلام فرماتا ہے کشویر آب انسانوں سے انسان بھی کلام کرتے ہیں اللہ بھی کلام کرتا ہے مشاہد ہوگی مشابت کیسے نہیں سک میں اس لیے ہی نہیں اس جیسی کوئی چیز نہیں کلام اللہ کا مخلوق کا جیسا نہیں ہے مخلوقات کا کلام آپس میں نہیں ملتا کلام ملتا ہے حالانکہ اربوں لوگ ہیں ایک کا کلام دوسرے کے مشابہ ہے فرق ہے کچھ نہ کچھ تو رب خالق اور مالک کا کلام مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتا اس کا کلام فرمانہ حق ہے کیفیت معلوم نہیں تمام صفات کے بارے میں یہ ہونا چاہیے جو چیز بتائی گئی اس پر ایمان اس کو مانتے ہیں جو چیز نہیں بتائی گئی وہ اللہ کس پر مگر اس کا کلام فرمانا کمال کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے نہیں جناب اگر مان لے کہ اللہ کلام فرماتا ہے تو اللہ کی ذات میں ایک محتاجی ماننی پڑے گی وہ محتاج ہے کوئی کلام کرنے کے لیے کچھ اعضاء کی ضرورت ہے حلق چاہیے زبان چاہیے ہون چاہیے دان چاہیے جو حروف کے مخارج ہیں تو ساری چیزیں اللہ میں ماننی پڑیں گی اللہ کلام کرنے کے لیے ان سب کا محتاج ہے کویا نرود بلّہ تمہاری غلطی کی بنیاد یہ ہے کہ تم خالق کو مخلوق پر قیاس کرتے ہو کہاں خالق اور کہاں مخلوق بھلا خالق اور مخلوق مشابہت مماثلت ہو سکتی نہیں سکم اس ہی لا تو ہی لا لاتے بول ہی لمسان یہ اللہ کی ذات ہے ہر شہر پر ہے اگر کلام میں واقعی محتاج ہیں حلق اور زبان اور دانتوں کے اور ہونٹوں کے اب قیامت کے دن آداب بولیں گے آپ کے ہاتھ بولیں گے ہاتھوں کی زبان دکھاؤ کو ہاتھوں کے ہونٹ ہیں کو ہاتھوں کے دانت ہیں آنکھیں بولیں گی کان بولیں گے کو ان کے ہونٹ کو ان کے دانت کو ان کا حلق کو ان کی زبان موجود ہے چمڑیاں بولیں گی کوئی چمڑیوں میں زبان ہے چمڑیوں میں ہونٹ لگے ہوئے دانت لگے ہوئے نہیں پھر کیسے بولیں گے مانا ان آگا کے بغیر بھی بولا جانا ممکن ہے کلام کرنا ممکن ہے حالانکہ سب مخلوقات ہیں کیسے بولیں گے اللہ کے عمر اور اس کی توفیق اور اس کی قدرت سے تو اس کی اپنی قدرت کو جو لامحدود ہے ایک محدود شہ پر قیاس کرتے ہو کوئی حیا کرنی چاہیے تو قیامت کے دن سب یہ بولیں گے سارے عذاب بولیں گے کیا کہہ رہے ہیں انتقا اللہ ہمیں اللہ بلا رہے قوت کو ہمیں اللہ نے پیدا کی اللہ بھی انتقا شی جو ہر شے کو بلاتا ہے ہر شہ میں کو آئی پیدا کرنا لطف پیدا کرنا اللہ کا کام وہ ہوا خالہ کا اور اسی نے پیدا کیا تم کو پہلی دفعہ بھی تم دنیا میں آئے پیدا کرنے والا کون ہے اللہ نے بولے پھر تم مر گئے قبروں میں دفن ہوئے تو جو ذات پہلے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہیں قبروں سے زندہ کر کے اٹھانے پر قادر نہیں ہے ہر کام پہلے اس کا آغاز مشکل ہوتا ہے مخلوقات کے نظریے سے اللہ کے لیے سب برابر جو کام پہلے ایک دفعہ انسان کر لیتا ہے ایک چیز بنا لیتا ہے دوبارہ اس کو بنانا یا کرنا مشکل ہے تو ہوا خالہ اور اس نے تم کو پیدا کیا پہلی دفعہ اور وہی تم نے خبروں سے اٹھانے پر قاطر اٹھایا اس نے اب تم جمع ہو میدانِ معاشر دنیا میں انکار کرتے تھے نبوت کے انکار کی بنیاد تم نے اس مفروضے پر رکھی کہ قیامت کیسے قائم ہوگی خبروں سے زندہ کر کے کیسے اٹھائے جائیں گے مقصد کیا تھا نبوت کا انکار کرنا ہماری چودراہٹیں چھن جائیں گے اندر سے مانتے تھے ایک عذر لنگ جیسے بولتے ہیں نا ایک عذر بیکار قسم کا خود ساختہ وہ تم نے تراش لی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اسی نے تم کو پیدا کیا پہلی دفعہ وہ علیہ تر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اسی کی طرف وہ لوٹائے جاؤ گے یہ کلام ان آزا کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ کلام اللہ تعالی کا بھی ہو سکتا ہے اس ذات نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا جو ذات نے آزاد قیامت کے دن قوت خوبائی دے گی اسی ذات نے تم کو پیدا کیا اسی ذات نے قبروں سے اٹھایا ہر شے پر اس کو قدرت ہے اور کوئی چیز اس کے احاطہ قدرت سے خارج نہیں اور اسی کے تم لوٹائے جاؤ گے یہ بڑی تمبی ہے یعنی مر کر جان نہیں چھوٹی جائے چھوٹے گی مر کر جانا کہاں ہے اللہ کے پاس حساب و کتابوں کا خبر جب قیامت قائم ہوگی قبروں سے اٹھو گے اٹھ کر جانا کہاں ہے اللہ کے پاس ہے نا کہاں بھاگ کے جاؤ گے تو اس آخرت کی تیاری کرو تم تیاری کس کی کرتے ہو اس گھر کی جہاں چند دن سے رہنا ہے اور وہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اسے تم فراموش کیے بیٹھے وہ تمہیں یاد ہی نہیں بس دنیا دنیا دنیا اور دنیا چند دن کا ٹھکانہ کن پھر دنیا کا نہ غریب نو آبرو سبھی صحیح بخاری کی تھی عمر سے فرمایا کہ دنیا میں یوں رہو جسے مسافر یا راستہ عبور کرنے والے راست عبور کر کے بندہ گزر جاتا ہے وہاں قیام نہیں کرتا مسافر وہاں قیام نہیں کر بیٹھ جاتا اپنے بسن کو لوٹتا گھر کو لوٹتا تو اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے یہ تر جاؤ جار مجرور کی تقریم کلام حسر پیدا کرتی ہے صرف اسی کی طرف کسی اور کی طرف نہیں تم اٹھائے جاؤ گے لوٹائے جاؤ گے بماخن تم تختہ تیرون ش مسلم حکم بلا ابسار حکم بلا جلو اور نہیں تم پردہ کرتے تھے چھپتے تھے چھپتے تھے پردے میں گناہ کرتے تھے اس وقت تمہیں تصور تک نہیں تھا کہ ایک دن آئے گا ہمارے اپنے اعضا ہمارے خلاف بولیں گے اس سپنے کی تصور تک نہیں ہے تمہارے رو نا مسلمان حکم بلا افسار حکم بلا جلو حکم اور نہیں تم پردہ کیا کرتے تھے اور پردے میں گناہ کیا کرتے تھے کوئی خوف نہیں تھا یشدہ علیکم بغواہی دیں کہ تمہارے خلاف سمعکم تمہارے کان ولا عصارکم ورنہ تمہاری آنکھیں ولا جلودکم ورنہ تمہاری چمڑی ہیں یہ تمہیں خوف نہیں تھا گناہ کرتے تھے اور یہ تمہیں خوف اور خدشہ نہیں تھا کہ ایک وقت آئے کہ ہمارے عذاہ ہمارے خلاف بولیں گے اور ساتھ ایک اور بدگمانی ولیکن زنندم ان اللہ لا علم کثیر مگر تمہارا گمان یہ تھا عقیدہ فاصلہ کہ جو تم عمل کرتے ہو ان میں سے بہت سے چیزیں اللہ نہیں جانتا اللہ کے علم کی انکاری بلاکن زننتم اور لیکن تم نے گمان کیا کثیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بہت سی چیزیں بہت سے عمل جو تم کرتے ہو یہ تمہارا عقیدہ گناہ کرتے تھے اور خوف نہیں تھا کہ ایک دن آنے والا ہے ہمارے آزاد ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور ساتھ ہی بات عقیدگی کہ ہم تو بہت عمل کرتے ہیں بہت جاتے ہیں یہ کام کرنا وہاں منہ مارنا وہاں باتیں کرنا اور تم سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں کو جانتا ہی نہیں بدگمانی سایہ کریمہ کا نزول ایک واقعے کے بعد ہوا تھا اور یہ واقعہ جناب عبداللہ جنابی عبدالل مسعود روایت سے صحیح بخاری میں ہے کہ بیت اللہ کے پاس تین لوگ جمع ہوئے مشرقی وہ تین لوگ کون تھے اما قریشی یا ناکافی اما ثقافی یعنی وہ قریشی وہ تین جو لوگ تھے یا تو دو قریشی تھے اور ایک ثقفی تھا بنو ثقیف کا یا دو ثقفی تھے اور ایک قریشی تھا رابی کو شک تھے بارہ تین لوگ تھے یہ دو قریشی اور ایک ثقفی یہ ایک ثقفی اور دو قریشی دو قریشی اور ایک ثقفی یہ دو ثقفی اور ایک قریشی بیت اللہ کے پاس جمع تھے اور تین لوگ کیسے تھے کثیرۃ الشاہ بتونے ہوئے وقلیلت الفق ان, ان کے پیٹوں کی چربی بہت زیادہ تھی پیٹ بڑے ان کے کھاتے پیتے لوگ مگر عقل کی فقہ اور سمجھ بہت کم تھی بصیرت اور فقاحت کم تھی اور پیٹوں کی چربی زیادہ تھی وہ تینوں باتیں کر رہے ہیں الحمدللہ للہ <سلام> <سلام> یہ حد ملابارک وہ تینوں باتیں کر رہے ہیں ان میں سے ایک نے کہا ام اللہ يسمع ما نخول جس کی کسمارا کیا خیال ہم جو باتیں کرتے ہیں اللہ تعالی سنتا ہے ہر بات اللہ سنتا ہے ایک شخص نے یہ کہا دوسرے نے کہا یسمو ادا جہر جو بلند آواز سے جو بات کہیں وہ سن لیتا ہے ہلکی آواز میں کہیں یہ سرری طور پر کہیں وہ نہیں سنتا بلا یسم و نقفی اگر ہم مخفی بات کرے وہ نہیں سنتا نے کہا اگر اونچی آواز سن لیتا ہے تو مخفی آواز بھی سن لیتا ہے ہر بات سنتا ہے وہ بندوں کی بدگمانی کہ جو بات ہم اونچی آواز سے کہیں گے وہ سنے گا اور جہاں آواز ہلکی ہو پست ہو وہ اللہ نہیں سن سکتا اللہ تعالی کے علم میں شک اس کی سما میں شک کیسا سنتا اور کیسا دیکھتا ہے یار نملت سودا سے سخرت سماوت رات کا دھیرا ہو سیاہ رنگ کا پہاڑ ہو اور اس کی تہ کے نیچے چٹان کے نیچے سیاہ رنگ کی چونٹی ہو اللہ اپنے عرش سے چونٹی کو دیکھتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے لکی ابن قیم فرماتے صرف چیونٹی نہیں اللہ چونٹی کے منہ کو دیکھتا ہے صرف منہ نہیں بلکہ منہ کے اندر موجود جو چھوٹا سا ذرہ دانا اپنا رزق وہ لیے بیٹھی اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے اور صرف اسی کو نہیں اللہ چیونٹی کے پیٹ میں موجود رگوں کو دیکھتا ہے اس دانے کا اندر جانا دیکھتا ہے پھر اس دانے کا باہر نکلنا دیکھتا ہے ایسا اس کا سما اور فصل اور یہ بدگوانی بد بلند آباز سے بات کریں گے تو اللہ سن لے گا آہستہ بات کریں گے تو نہیں سنے گا اللہ تعالیٰ نے یہ تنوع کی فرمایا کہ فرمائے حکم بلا ابسارکم بلا جلو حکم تم نے یہ بات کی تو اتنے بے خوف کیوں ہو یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی تمہارے آزاد تمہارے خلاف گواہ ہی دیں گے بہت بڑی تنبیہ اور دھمکی تمہارا ہی عذاب بولیں گے تمہارے خلاف یہ تمہارا ظن فاسد یہ بدعقید کی بدعقیدگی کہ ہماری بہت سی باتیں اللہ نہیں جانتا بہت سی باتیں اللہ نہیں سنتا بہت سے کام وہ نہیں جانتا اللہ کی قدرت میں اس کے علم میں اور بسر میں شک کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں تمہاں کانت ربوں کا نصیح تیرا رب بھولنے والا نہیں جو بات کرے گا جو عمل کرے گا سب اللہ کو یاد اور قیامت کے دن بعض پرسوں کے حساب دینا پڑے گا اب یہاں جو مرکزی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی اسما و صفات کا عقیدہ اس پر توجہ دو انہوں نے جو بات کہی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی باتیں نہیں سنتا بہت سے کام نہیں دیکھتا اللہ کی قدرت اس کی و صفات میں الحاظ ہے ہی. اللہ ہر شہ جانتا ہے ہر بات سنتا ہے ہر چیز دیکھتا ہے کوئی چیز اسے سے نہیں یہ الحاظ کہ اللہ بعض باتیں سنتا اور بعض نہیں سنتا ہم جو عمل کرتے ہیں تو بہت سے عمل کو نہیں دیکھ دیکھتا نہیں جانتا وہ اس ایک مستقل توحید کی قسم ہے. دل کو عقیدہ صاف اور صحیح ستھرا ہونا چاہیے کہ نبیر اسلام نے سمجھا ہے. اس عقیدے پر صحابہ اور سبق صالحین تھے اللہ کے سارے نام ساری صفات حق ہیں ای معنی کے ساتھ ان پر ایمان لانا فرض ہے جو کسی بھی لفظ کا ظاہر ایمان ہوتا کیسے بس بہت ہی آسان اور سہ لطیتا تھا یہ اب انکار کرنا تابیلیں کرنا سب الحاظ کی صورت ہے ان نے لحاظ پیش کیا کہ بہت سے کام وہ نہیں جانتا ہماری بہت سی باتیں وہ نہیں سنتا اللہ تمہارا کہ ان باتوں کا قیامت کے دن حساب ہوگا تمہارے عذاب بولیں گے تمہارے خلاف اللہ کے اسماء صفات پر صحیح ایمان لے آؤ کسی الحاظ کے بغیر کسی شک و شبہ کے بغیر کسی تعویل اور تعطیل کے بغیر کسی تعریف کے بغیر جو نام کتاب و سدم سے ثابت اللہ نے بیان, کی رسول اللہ نے بیان کی سارے حق سب پر ایمان لانا فرض ہے کوئی تشریح نہیں کوئی تعویل نہیں کوئی تعطیل نہیں کسی قسم کی تحریف نہیں نام و کسی نام اور صفت اور فعل میں کسی مخلوق کے مشاہدے ہیں صاف ستھرا عقیدت اب طویلیں کرنا اور اللہ کے ناموں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا بڑا باطل فسودہ یہ عقیدہ اور نظام ہے حساب ہوگا قیامت کے دن اللہ سے ڈر جاؤ یہ توحید کی مستقل قسم ہے جس کو اسی رنگ میں مانو جو اللہ کے رسول نے سمجھایا اس پر صرف واضح صحابہ کرام رنگ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم سلفی ہیں معنی سلف صالحین کے عقیدے کے پیروکار جو اللہ کے نبی حاصل معنی کتاب و سنت کو سمجھنے والے سلف صالحین کے فہم پر یہ سلفی ہونے کا معنی ہم سلفی عقیدتا و من و عمل ہم آد الحدیث کتاب و سنت والے قرآن و حدیث والے اور سلفی کتاب و سنت کا فہم لینے والے سلط صالحین کے فہم سے ان کا عقیدہ صافیہ جامعہ کیا تھا سارے نام ساری صفات سارے فعال جو کتاب و سنت میں بارین سارے حق ہے سب پر ایمالدانہ فرض ہے کیفیت معلوم نہیں وہ اللہ کے یہ عقیدہ ضرور اللہ تعالیٰ سارے ناموں میں سارے کاموں میں کمال ہے کوئی نقص نہیں ہے اس کا علم بھی کمال کا بھی کمال مصر بھی کمال اس کا دیکھنا بھی کمال سننا بھی کمال کوئی ایک حرف کائنات میں کسی بندے کا کسی مخلوق کا اس سے اوجل نہیں ہے کوئی ایک ذرہ اس سے اوجل نہیں توحید کی اس قسم کو سمجھنا اور اس پر بھرپور ایمان لانا یہ توحید کی اساس ہے بہت بڑی ان لوگوں نے الہات پیدا کیا اللہ کے علم میں شک اس کی صفت سما میں شک ہر بات نہیں سنتا کچھ سنتا کچھ نہیں سنتا ہر کام نہیں جانتا کچھ جانتا اور کچھ نہیں جانتا اس کا حساب ہوگا تمہارے آزاد اس عقیدے کے تعلق سے تمہارے خلاف گواہی دیں گے ہجتیں ختم ہو جائیں گی کچھ نہیں سوائے جہنم کی عذاب کے آگے فرمایا اللہ تم رب ارداک رہی اور یہی تمہارا گمان تھا کہ تم نے دنیا میں پیش کیا اللہ دنن تم کہ تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا برا اور گندا گمان رب کے بارے میں کہ بہت سے کام نہیں جانتا بہت سے باتیں نہیں سنتا کسی گمان نے جو تم نے دنیا میں کیا اور داخم تمہیں ہلاک کر دیا یہ تمہاری بربادی ہے دنیا میں اگر ڈھیل مل گئی تو قیامت کے یہی ڈھیل عذاب علیم کا سبب بنے گی خاص ہو گئے خسارہ اٹھانے والوں میں سے نقصان پانے والوں میں سے اور اصل خسارہ جہنم اخر میں ناکامی اصل خسارہ دنیا کے خسارے خسارے نہیں ہیں چاہے وہ کاروباری ہو یا کچھ بھی ہو وہ خسارے نہیں ہیں زمین چھن جائے پلاٹ چھن جائے کاروبار میں دھوکہ ہو جائے کاروبار فلاپ ہو جائے ناکام ہو جائے یہ خسارے نہیں ہیں خسارہ قیامت کا ہے جنت سے محرومی اور جنت کا اور جہنم کا داخلہ کامیابی کیا چیز ہے دنیا کی کامیابیاں کامیابیاں نہیں ہیں منزوز آنار النار مدخل الجنہ فقد فاز یہ کامیابی جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخلہ عطا کر دیا جائے وہ کامیاب ہے ہماری فہرست میں کامیاب وہ ہے جو جنت کو پا لے جہنم سے بچ جائے تم سمجھ تو دنیا کی کامیابیاں کامیابی, ہیں, کامیابی ہیں؟ وہ کامیابیاں نہیں ہیں اب یسب روح فنار اللہ تھے دنیا میں کیا ہوتا تھا کوئی سزا مل رہی ہے آپ صبر کر لیں اس سزا پر چلائیں نہ شور نہ کریں نا فرمانی نہ کریں صبر سے اس کو برداشت کریں تو دنیا میں سزا میں تخلیف ہو جاتی تھی وہ کلاس روم میں لڑکے اس کو کسی کسی کو سزا مل رہی وہ صبر سے سزا جھیل رہا ہے اس میں کمی ہو سکتی جیل میں کسی قیدی کا اچھا کردار صبر سے رہ رہے تو اس کی جیل میں تخفیف ہو سکتی اب قیامت کے دن صبر کرو یا نہ کرو جہنم ہی تمہارا ٹھکانا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یس میرو تو سگر وہ صبر کرتے ہیں فنارو مسلم پھر بھی جہنم اس کا ٹھکانا ہے یہ نہیں کہ صبر کر لو گے تو سزا ہلکی ہو جائے گی اس پر میں رو تصویر صبر کرو یا نہ کرو عذاب سے چھٹکارا ممکن نہیں دوسری چیز یہ کہ سزا اگر مل رہی ہے آپ معافی مانگتے رہے معاف کر دو معاف کر دو معاف کر, کر دو تو سزا دینے والا معاف کر سکتا ہے چھوڑ سکتا ہے آپ کو معافی کی درخواست قبول کر سکتا ہے لیکن قیامت دن وہیں ایسے بھول سنا دے اگر معافی کی درخواست کریں گے معافی طلب کریں گے تو معاف نہیں کیے جائیں گے بس عذاب ہی عذاب ہے سزا ہی سزا ہے یہ دنیا کے امورت ہے دنیا کی سزا سے بچنے کے لیے بندہ صبر کر لے اور کوئی نافرمانی نہ کرے کوئی منفی حرکت نہ کرے تو سزا میں تخفیف ہو جاتی ہے دنیا میں سزا سے بچنے کے لیے معافی مانگ لے سزا معاف ہو سکتی تمہاری سزا معاف نہیں ہوگی اللہ کے ناموں میں الہاد کرنے والوں اور توحید کی اس اصل قسم میں درار پیدا کرنے والوں اور قیامت کا دن ہے تمہارے آزاد تمہارے خلاف گواہی دیں گے اب صبر کرو یا نہ کرو شور مچاؤ یا چپ کر کے بیٹھو جہنم میں تمہارا مقدر معافی مانگو یا نہ مانگو یہی تمہارا ٹھکانا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقیس معلوم کورونا اور ہم نے مقرر کر دیا ان کے لیے قرآنات دوست قرین کی جمع قرین ایسا دو جو ہمیشہ ساتھ رہے چپکا رہے آپ کے ساتھ یہ اور عذاب کا باعث ہے جیسے تم ویسے تو جیسے روح ویسے فرشت تم جیسے دوست بھی تم پر مقرر کر دی فتح کیا نول ماں بہینہ نہیں بما خلفا انہوں نے سجا کے پیش کر دیا خوشنما بنا کر پیش کر دیا جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے جو عمل وہ کر رہے ہیں ان عمال کو مزین کر کے پیش کیا دوستوں نے یہ جو عمل وہ کر چکے مواخل فوم کمانا جو ان سے دوستی سے قبل کر چکے انہیں بھی خوشنما بنا کر پیش کیا کہ تم تو کمال کے آدمی ہو تم یوں کرتے رہے یوں کرتے رہے واہ واہ کیا کہنا اور جو عمل کر رہے ہو ان کی بھی تعریفیں کر رہے ڈھونگرے برسا رہے ہیں ان کو خوشنما مزید بنا رہے ہیں تو پھر ایسا انسان اس گناہ سے بات کیسے آئے گا دوست بھی ایسے مل جائیں جو گناہوں کو سجا کر پیش کریں گناہوں پر حوصلہ افزائی کریں اچھا دوست تو وہ ہے جو گناہ سے روکے بندے کی آخرت کی فکر کرے دنیا کے معاملات نہیں آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے اچھا دوست تو وہ ہے اور ایسا دوست جو آپ کے دین کو بگاڑ دے اور آپ کے گناہوں کو سجا کر پیش کرے وہ اور بدترین عذاب کا سبب بنے گا بدترین اچھی دوستی اللہ کی نعمت ہے نبیر اسلام کی حدیث ہے المر دین قلیلی لئی فرجم الراحد فر کو خالد بندہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے اچھی طرح دیکھو دوستی کس سے کر رہے ہیں. اچھے دوست ہیں یہ برے دوست ہیں برے دوست تم کو برا بنا کر چھوڑیں گے اور تمہاری آخت کو برباد کر کے چھوڑیں گے اچھے دوست تمہاری اصلاح کریں گے تمہاری فکر ہوگی تم نے برے دوست مقرر کر دیے ان کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں ان کے گناہوں کو سجا سجا کر پیش کر رہے ہیں. جو کر چکے وہ بھی اور جو آئندہ کر رہے ہیں وہ بھی دیکھیے ابو طالب کو نبی اسلام نے دعوت دی اب دیکھو گندی دوستیاں صنادید قریش بیٹھے ہوئے اللہ کے نئی ہمارے کل لا چچا کلمہ پڑ لو اور وہ روک رہا ملت رہے ابو طالب سوچو مرنے سے قبل اپنے باپ عبد المطل کی بلت کو چھوڑ دو گے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے ادھر افرار ہو رہا ہے قل لا عید اللہ کُلہ عید اللہ اور گندی دوستیاں مسلسل روک رہے ہیں. حتیٰ کہ وہ ان کی بات مان گئے پڑھا. یوں ہی دنیا چلے گئے اب دائمی عذاب ہے. تو یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت گندی دوستیاں گندی سہولتیں بقیم کورانا اور مقرر کیا ان پر دوستوں کو ایسے قرین جو چپکے میں ان کے ساتھ دن رات کے ساتھ ہی نے سجا کر پیش کر دیا ان کے لیے جو ان کے آگے جو ان کے پیچھے جو آگے عمل کرنے ہیں ان کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں واہ واہ تم کیا کر رہے ہو اور جو کر چکے ان کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں تاکہ یہ بندہ گناہ ہو جو بعض نہ آئے بحق علیہ قول قطخ اور ثابت ہو گئے ان پر قول کون سا قول اللہ کے عذاب کا قول اللہ کے عذاب کا فیصلہ ان پر ثابت ہو گیا کوئی مفر نہیں کوئی ٹھکانہ نہیں سوائے عذاب کے بحق کا القول ان پر قول ثابت ہو گیا قائم ہو گیا قول کون سا اللہ کے عذاب کا فیصلہ خود خلوق فی النار کہ جہنم میں داخل ہو گیا قطخلت من قبل نہیں ہوئے ان امتوں کے ساتھ یہ فیمان ان امتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ قدخل جو گزر چکی من قبل من سے پہلے جن بھی اور انسان بھی جن سے جن یا انسان جو بھی ان کے ساتھ تم بھی جہن میں داخل ہو جاؤ جو سابقہ امت ہیں قوم نو نافرمان قوم قوم عاد قوم سمود قوم لوت قوم شعیب بڑے بڑے نافرمان ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ نہمکان بے شک یہ خسارے میں ہیں ایسا عمل کرنے والے جو خسارے والے عمل ہیں اور آج بھی وہ ان پر ظاہر ہو چکا جب جہنم کی وعید ان پر قائم ہو گئی تو اس سے بڑا خسارہ کیا اس نے خسران مبین کہا گیا بڑا کُلم کھلا واضح خسارہ واضح ناکامی نامرادی جہنم کا داخلہ اور جنت سے محرومی یہ خسران مبین ہے بڑا کلم کلا خسارہ ہے کوئی چیز اس خسارے کی تلافی نہیں کر سکتا بھولّہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ اچھا عقیدہ سلفی عقیدہ بنانے کی اور میرے سالے اختیار کرنے کی صحیح منج سلفی منحج اختیار کرنے کی توفیق قدا فرما دے اقول اقوال مستقف اللہ علی بافر العبان الحمد للہ